آخری عشرہ کو کمر ہمت اپنی کمر حمد بات کمر ہمت کر اس آخری عشرے کو گزارنا چاہیے کوئی نقصان نہیں ہوگا بند کر دیں اپنی دکانوں کے شٹر دس دنوں کے لیے دفتروں سے چھٹیاں لے لیں دس دنوں کے لیے اور آخر سالانہ چھٹیاں آتی ہیں لوگ لیتے ہیں سیر سپاٹنے کے لیے لیتے ہیں باہر جانے کے لیے لیتے ہیں پور مقامات پہ جانے کے لیے لیتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی موقع کیا ہوگا کہ انسان اپنی چھٹیاں اس کے اندر لے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں یہ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ اعتکاف ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری عشرے کا احتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس سال آپ نے دو عشروں کا اہتکاف فرمایا تھا دوسرے عشرے کا بھی اور تیسرے عشرے کا بھی اور عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے بعد دنیا سے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امہات آپ کی ازواج متحرات امت کی امہات المؤمنین جو ہے یہ پابندی کے ساتھ احتکاف فرماتی رہی آپ کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اس میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گویا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خیرات نے بڑھنا ہے اور احتکاف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتکاف کے فضائل کے اندر یہ فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا احتکاف کرے تھا ایک دن اللہ تانو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندق کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے تین خندق کا لیکن ایک اور سی خند ہے کہا کہ ایک خندق جو ہے اس کی مسافت اتنی ہے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 سنت اعتقاف دس دن کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ الکفایا سنت موقع الکفایا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہونا بستی والوں کے اوپر سنت موقع ہے اگر ایک شخص بھی احتکاف کے اندر نہ بیٹھا اس بستی کے اندر تو بستی والوں ایک سنت موقع کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے پوری بستی والے